اور بے شک ہم نے داود اور سلمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنی بہت سے آمان والے بندوہے پر فضیلت بخشی